عم السلام <سؤال> اب معانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ دل کا آیات الکتاب حقیم یہ کتاب حکیم کی آیات ہے الاسلام کا مانا السلامی یہ حضوف تحجی کے تین حرف ہیں مانا ان کا واضح ہے باقی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کیا مراد دینا چاہتے ہیں یہ اللہ کا برہار کو کچھ لوگ اس الفاظ کی رخ و کی اپنی طرف سے تعدیلیں کرتے ہیں ان کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں خدا و اکمل تل یہ کتاب حکیم نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رقمت ہے اللہ دین یقین یوقین یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اللائی کا علاق وقت ولائی کا عمل نقلِ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہ جو ارکان اسلام ہیں اللہ عبد العالمین نے جہاں پر بھی تذکرہ کیا ہے یا سکم دیا ہے تو ان کی وجہ آغری سے متعلق ہے کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ نماز کو مان لو کہ نماز فرد ہے یہ نہیں کہا کہ زکات کو مان لو کہ زکات فرض ہے حج مان لو کہ حج فرض ہے روزہ مان لو کہ فرض ہے یہ اللہ تعالی نے کہیں نہیں کہا ہاں جہاں پر بھی حکم دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ نماز تم پر فرض ہے اسے قائم کرو زکات تم پر فرض ہے ادا کرو حج تم پر فرد ہے حج کرو روزہ تم پر فرض ہے روزہ رکھو آج کل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مان لینا کہ کچھ بے نماز فرض ہے پڑھے چاہے نہ پڑھے کوئی بات نہیں یہ مان لے کہ زکاط فرض ہے دے چاہے نہ دے یہ مان لے کہ روزہ فرض ہے رکھے چاہے نہ رکھے یہ مان لے کہ حج فرد ہے کرے چاہے نہ کرے کوئی بات نہیں پھر بھی مسلمان ہے ایسی کوئی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ارکان بتائے ہیں آپ کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں تو ہجو رسالت کی گواہی نماز کا قیام پرکاش کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے اور ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پتا ایمان لائے رسولوں پر کتابوں پر نبیوں پر اچھی بری تقدیر پر یوم آخرت پر فرصتوں پر یہ اس کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں کوئی یہ کہتے ہیں کہ جی مانتا ہوں کہ اللہ ہے یہ ایمان نہیں ہے ایمان باللہ کسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت خود فرمائی ہے صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان باللہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری نبوت رسالت کی گواہی دو نماز قائم کرو جدات ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو یہ پانچ کام اگر بندہ کرے گا تو پھر اس کے دل میں ایمان ہے مگر نہ نہیں بڑی مشہور حدیث ہے یہ علی سیبک دیب سے اس کو کہا جاتا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی نشانی مستثیم کی نشانی ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی جو بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ ایمان والے ہیں یہ لوگ ہدایتی یافتہ ہیں یہ لوگ مستقین ہیں یہ لوگ نیک ہیں عَن اللَّهِ بِغَيْرِ لَهُمَ <مُحِينٌ> لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لاہب کو خریدے لاہول عدیب گانے بجانے کے آلات گانے بجانے کے افراد لوگ بڑے بڑے پیسے لگا کے کنجر اور مراسی منگواتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر وہ پیسے دے کر وہ فوجی بینڈ آ رہا ہے جی سوتیاں بازے بجانے کے لیے یہ کیا ہے راہ الحدیب گانا اور بجانا میوزک اور پچکیا اشعار غزلیں گانے اس کا نام ہے لاہ الحدیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مین اللہ سی میں یسری میں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ حدیث کو خریدتے ہیں اللہ ہی تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گم کر دیں رضوا اور اس کا مذاق اڑائے المحین ان لوگوں کی رسوا کل عذاب ہے ایسا عذاب ہے جس میں ان کی بڑی رسوائی ہوگی مدینہ میں ایک یہودی تھا سب شاعر نظر گرو آئے اس نے کچھ نات یعنی کنجریاں ناچ گانا کرنے والی لمبیاں رکھی ہوئی وہ کیا کرتا کہ جب کوئی آدمی اسلام کے قریب ہوتا یا اسلام کو قبول کر لیتا وہ پھر اس کے پیچھے ناچ گانے والی عورتیں لگاتا وہ اس کو گانا گا کے اور ناچ کے اور بجا کے دکھاتی تو یہ نظر آر ایس پھر اس بندے کو کہتا کہ دیکھ یہ رقص و سرو والا ایسو سرد والا یہ دین بہتر ہے یا جس کو سونے قبول کر لیا ہر طرف سے پابندی ہر طرف سے پابندی ہر طرف سے پابندی وہ بہتر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازن کی بات مسلطرین نے کئی انسانی کر دیا ہے تو خیر کوئی بھی آدمی اللہ عزیز کو خریدتا ہے میوزک والی اشیا گانے بجانے کے آلات تو وہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے گبرا کرتا ہے ایسے بندے کے لیے دردناخوا کن ہزام ہے بہت آیا تو اللہ کا اللہ اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں یہ تکبر کے ساتھ اس کے چلا جاتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھا بات سنتے ہوئے اس کے کانوں میں گوچ ہے گویا کہ یہ سن ہی نہیں رہا اس کو دس ادا آزاد کی خوشخبری دے دو یہ گانے بجانے والے ساری ساری رات ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہیں گے جاگتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تین تین گھنٹے کی فلمیں چھ چھ گھنٹے کی فلمیں کو کی باندھ کے دیکھیں और सफर करना है तो ऐसी बीती आर का है इसका बीती आर चलता हो और नहीं थकते सारे सफर में देख देखे बल्कि खराबिय नजर के बावजूद बलब चमकदार भूल जाते हैं और जब नमाज जमा का वकत होता है तो फिर ابل کو جمع ادا کرنے کے لیے نہیں آتے اگر آتے ہیں تو اس وقت جب جماعت کھڑی ہونے کے این قریب وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے اور شیطانی کاموں کے لیے بڑا کھلا وقت ہے مچھر میں نماز کے بعد کوئی گرد ہو یا کوئی جلسہ کوئی پروگرام کوئی دینی اجتماع ہو تو اس وقت یہ بیٹھ کے سننا گوارہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حال یہ ہے کہ ادا رسول علیہ کی آیات سنا جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہماری آیات کو سن کر ولہ مستق دے کے ساتھ اس کے چل دیتا ہے گویا کہ یہ سن دین کو سیکھا تیخا سکھایا جا, جا, جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے لہٰذا اس کو دردناک کی خوشخبری دے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کچھ شور چلا پاتا سنا آپ کچھ کے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا چور ہے تو گلی میں ایک لومبی یہودیہ وہ کچھ ناچ رہی تھی اور اس کے گرد گرد کچھ یہودی اور چھوٹے بچے وہ لوگ کچھ جمع کے اس کو دیکھ رہے تھے اچھا نبی کریم صاحب اللہ علیہ وسلم ابھی یہ منظر بولا ادا ہی کر رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں سامنے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عبال سے تشریف پڑھا رہے جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے دیکھا وہ ناچنے والی بھی بھاگ گئی اور جو اس کے ارد گرد جمع تھے وہ بھی سارے بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر فرمایا نقطہ یہ پھر ہے باقی ربورہ کی فکت میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو ناچنے والی رسول اللہ صلی اللہ اس گرد جمع تھے انہیں بھی آپ نے شیتانیا جانے کی روایت کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے گزر رہے تھے سامنے تو آواز پڑی آپ نے فرمایا خی اللہ لیا شہرا اگر میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کے اندر گندی پیپ بھر لے وہ اس اشعار یاد کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے یعنی اس اشعار گندے اشعار یاد کرنا اتنا برا کام ہے کہ کوئی آدمی پیپ چوتے پیپ اپنے پیٹ کے اندر بھر لے جو پیپ اس کی آنکھوں کو چیر کے رکھ دے یہ اس سے بھی زیادہ برا کام ہے اشعار یاد کرنا اس کی یاد باقی جیسے صحرا شعراء نے اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے کہ جو اشعار اہل ایمان ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و ستائش میں وہ مستفنا ہیں تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے والے کو اور ناچنے والے کو ناچ دیکھنے والوں کو کو قرار دیا نعمتوں والی جنتیں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ غالبت والا ہے اللہ رب العالمی نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے تمہیں نظر نہیں آتے دیکھتے ہیں کہ آسمان کا کوئی ستون نہیں ہے اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو پیدا کیا ہے اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین لے کر کے اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہر قسم کے جاندار جانور پھیلا دیے ہیں آسمان سے پانی حاصل کیا ہے اور اس کے اندر باعزت جو اللہ رب العالمین نے اگائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف ہے تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا کچھ کیا ہے بل ثمی ولاکہ غالم لوگ تو واضح تمراہ ہی, ہی متر اللہ ہم نے رحمان علیہ طلاق و السلام کو حکمت ہٹا دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں وہ یشکر علما یشکرالفسی اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے کسی کا کہ کوئی اللہ تعالی کا شکر ادا کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبد ہے راتوں کو بڑا لمبا لمبا قیام کرتے ہٹا کا وقت قدم آپ کے پاؤں سوج جاتے اتنا ترین خیام ہوتا ایک مسلسل کھڑا رہنے کی وجہ سے پاؤں پہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے پچھلے سارے گناہ कर کر دی پھر آپ اتنا زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علی میں فرمایا کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے زیادہ سے زیادہ تصبیحات کی جائیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے نیکی کے خاص کے زیادہ سے زیادہ, سے زیادہ کام کیے جائیں اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ سربت ہوا جائے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی جان کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو حاجت اور غروب نہیں ہے اللہ بار تمہارا محتاج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے کے سارے انسان جنہوں ان تمام کے تمام ساتھ نیک ترین آدمی کے دل پر جمع ہو جائیں یعنی سارے بڑے نیک ہو جائیں سارے کے سارے نیک ہو جائیں پھر بھی اللہ رب العالمین کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا اور اگر یہ سارے کے سارے کنوا آخرہ کنوا ان کا کن با تمہارے پہلے لوگ آخری لوگ سارے انسان سارے جن، تمام تر مخلوقات یہ سارے کے سارے شفیع بس وقت اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ غالبین کی حکومت سلزرت اور بادشاہ میں زبا برابر بھی نقصان اور کمی واقع نہیں ہوتی فرمایا گھر سارے کے سارے انسان جن تمام کے تمام تر لوگ ان کے دماغوں میں جو جو کچھ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے جو مانگ سکتے ہیں مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو اٹا کر دے جو جو کسی کے دماغ میں آئے وہ مگے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو کچھ اس نے مانگا ہے سارا کچھ عطا کر دے پھر بھی اللہ عبور عالمین کے خزانے میں زدہ برابر بھی کمی نہیں آتی تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یشکر وہ اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اس کا بھی اس کو اجر اور بدلہ ملنے والا ہے پمن کافرا اور اگر کوئی اللہ کی نا شکری کرے اللہ کا کفر کرے تو حمیل تو اللہ تعالیٰ کو بے نار وہ بہت تاریخ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرا شکر کرے ہاں لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کوئی بنی ہی وہی اور جب نکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا جس وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے یا بنیاد لال باللہ بلّہ بیٹے اللہ تعالیٰ کے سرکھ نہ تھا ان شرکال ظلم العظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ رب العالمین نے جب یہ آیا حاضر کی اللہ امن و ایمان وریفری اہل ایمان اہل ان دونوں میں سے یہ پوری دنیا کے اندر صرف دو بلاک اللہ تعالی نے بنائے ہیں ایک ایمان والوں کا بلاک اور ایک کفر کا ان دونوں میں سے امن کا زیادہ حقاص کون ہے آج بھی لوگ امن کے بڑے جاویدار امن ٹھیک دار اور امن کے حقدار بننے کی کوشش کرتے ہیں مور ڈیزروگ جسٹیفائڈ لوگ کون ہے اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ المیر بھی سو ایمان ظلم <بِذُلْمِن> اور اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہ کیا تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہ لوگ ادا یار ہے یعنی عمل کے ابدار وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد غلط نہیں کرتے صحابہ کرام اللہ کے نہیں مجمع کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سے کون شخص ایسا ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکمان کی نصیحت انہیں یاد کروائی کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ان لظلم عظیم شرک ظلم عظیم ہے کہ ظلم سے مراد شرک ہے یعنی کوئی بندہ اگر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے دوبارہ کافر نہ ہو برقد نہ ہو جائے تو اہم آدمی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت کیا کرو ہے انسان دیوالی دے گی اور ہم نے انسان کو وسیعت کی اپنے والدین کے متعلق کہ ہم الگ حکومن الحمن کہ اس کی ماں نے اس کو مسلسل تکلیفیں برداشت کر کے اٹھایا بخش فالی آ اور دو سال تک اس کو دودھ پلایا وہ میرا بھی شکر کرے اور اللہ رب العالمین نے جو پرسمت اس کے والدین بنائے ہیں ان والدین کا بھی شکریہ ادا کرے انہیں تصویر میری طرف کی لوٹ کر آنا ہے وہ ان شاہ کا ادان تشریف الفاح سے رکھوں گا والدین ہاں اس کو یہ کہ اللہ کے ساتھ چڑک کر اللہ کی ناپرسانی والا اگر وہ کام کہتے ہیں تو ہدایت نہیں کرنی ہٹاعت نہیں ہے اسی سے یہ اصول نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابۂ کرام تابری طاویری بڑا معروف اور صرف جن لوگوں نے اصولِ صرف مرتب کیے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ اس جملے کو بطور اصول لکھا جاتا ہے کہ لا فی اللہ کا مخلوق فیفا کی عبیخال اللہ اقبال عطا کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے مخلوق کی بات مانی جائے اطاعت کی جائے تب تک جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ نا ہو تو یہاں اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرو ہاں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی بات تم نے نہیں ماننی ہے وہ عاطمہ پھر دنیا معروف اور والدین کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ رہنا ہے یعنی اس سلوک ان کے ساتھ جاری رہے یہ نہیں کہ اگر وہ والدین کافر ہیں یا مشرق ہیں اسلام پر نہیں ہے یا آپ کو وہ اسلام سے ہٹنے کا اللہ کی نافردانی کرنے کا کہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سرف کی دنیا معلومات وہی عمل اناجا الیدیا اور ان لوگوں کی پیروی کیجئے جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے یعنی جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے اللہ تعالیٰ کے خوف سفار کرتے اللہ کے احکامات پر ہم پیرا ہوتے ہیں ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرے بتاؤں کرتے ہو یا جتنا کو مٹتا تھی لگوان علیہ اللہ کو سلام کراتے ہیں اپنے بیٹے کو کہانے کے برابر ہی اگر کوئی بات ہو سب اپن کی سب کسی رات کے اندر چھپ جاؤ اور کس کا دعویٰ کیول کو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو یا تی بھی اللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں جائے اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے یا تو نہیں آتی نماز قائم کر وقت کا حکم دے وقت اور برائی سے بنا کر وقت علامہ ابا کا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اگر تجھ کو کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو اس وقت کر ان نظار امول بی اور لوگوں کے لیے اپنے رخصاط کو نہ موڑ لوگوں سے نہ کر احاط نہ پھیر ان سے تعلقات نہ توڑ ولا کم سے اوزی مارا زمین میں تقبر سے نہ جل انار اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا وہ صدی وشیق اور اپنی چال میں نیانہ رفیار کر وہ اپنی آواز کو ان کرن اخوا بنا سوت الحمی آوازوں میں سے بدترین آواز گدے کی آواز تو آپ کا اونچی اونچی آوازوں سے بولنا اور گلے پھاڑنا یہ دین اسلام میں بڑا معیوب ہے بلکہ نبی کریم السلام اور غلطی وسلم کے جو قفائق اور آپ کے جو اوقاق اور اخلاق حمیدہ نقل کیے گئے ہیں ان میں سے آپ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے والا فقابل اخلاق آپ بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے سیکھنے سے سن لانے والی تھی یہ کئی لوگ بازاروں میں بڑا شور مچاتے ہیں زور زور سے ہیں بالخصوص یہ جب لوگ وہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں پھر تو وہ اوپر سے نیچے زور لگا جاتے ہیں بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیرت بات کی یہ سنت اور طریقہ اقار نہیں ورا سب خاصواب بازاروں میں شور شرابہ مچانے والے نہیں وہ کا وہ گلہ ساتھ نہیں دیتا وہ کیا کہتے ہیں یہ عید کے موقع پر چودہ اگست تو اس طرح کے جو مواقع آتے ہیں موٹر سائیکل کا سنتر نا ہیں اور خوب شور مچاتے ہیں یہ بدترین کام ہے گدے کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے تو یہ گدوں والا کام ہے امیر آوازوں میں سے आवाज آواز گدے आवाज آواز ہیں المرال تنازع کیا دیکھا نہیں ہے کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب مستر کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ انسان کے لیے متخر ہے انسان کے تازے ہے اب اگر انسان ہمت کرے تو اس کو اپنا تادے کر لے ہو سکتا ہے ممکن اگر انسان ہمت نہ کرے تو پھر تو کچھ بھی متفر نہیں ہوتا پھر تو بکری بھی نہیں سنبھالی جاتی وہ بھی چھوٹ چھوٹ کے باندھتی ہے اور اگر انسان کوششوں کا بجٹ کرے تو سارا کچھ مسمل ہو جاتا ہے یہ جو آج ہارٹ ٹیکنالوجی ہے شاید آپ میں سے لوگ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں یہ گزشتہ چند سالوں سے اس کا بڑا شور اٹھا ہے کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے ذریعے فضاؤں کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہواؤں کے رخ اس کے ذریعے تبدیل کیے جاتے ہیں اسی علاقے میں مثال کے طور پہ آپ کا علاقہ ملتان یہاں تو گرمی کی اتنی شدت ہے کہ برف باری کا تصور ہی نہیں لیکن ہاتھ فی جی وہ ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے پورے ملتان کو برف کے ساتھ لاد دیا جائے ممکن ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ کا جو کچھ زمین و آسمان میں اپنی نعمتیں تم پر نازر کی ہیں ظاہری بھی اور باطنی بھی لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر قلم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دین شریعت کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوتا خام خام جلدہ کرنا اور دودھ ضائع کرنا ان کا بطلو مطلب مقصود ہوتا ہے جب ان کو یہ کہا جائے کہ جو اللہ نے نادر کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و انداز کو پایا ہے یعنی باپ دادا والے جو رسم و رواج اور باپ دادا کے جو طور طریقے ہیں لوگ حالانکہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن چھوڑتے نہیں ہیں آج ایک چھوٹی سی مثال لے لیں جہیز میرے خیال میں ہمارے اس معاشرے میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جنہیں کہے کہ جہیز لانت ہے جہیز ایک لانت ہے اسے چھٹکارا جس پانا چاہیے لیکن جہیز کی جان کوئی بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تکلو کچھ دینا جہیز کی صورت میں پھر اس کے عورت عورت کو سڑکیں اور جائیداد سے برات سے محروم کر دینا ہندوانا رسم ہے سارے جانتے ہیں لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ہاں شادی بیاہ کے وقتوں پر ترقی کوئی چیز دے دینا اس میں کوئی مواحقہ اور فرض نہیں ہے کہ بتا شادی بیاہ کے موقع پر اپنی حیثیت اور اس سے مطابق اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دے دے کوئی حرض نہیں حامد ہے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی زین رضی اللہ علیہ کا نکا ابن نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہار تھا ہار. بہت قیمتی ہار وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفہ دن دیا تھا شادی کے تحفے کے طور پر وہ ہار دیا اور وہ بہت قیمتی ہار تھا جب بدر میں ابن ان قید ہو کے آئے ابھی مسلمان نہیں تھے مسلمان بعد میں ہو گئے بات آئے بدر کے بعد ان کی شادی اسلام سے پہلے ہو چکی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قامت ابن آپ کو چھڑوانے کے لیے وہ ہار جو سیدہ قبیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا وہ کہ جاتی کہ یہ ہار مسلمان اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں یہ مسلمان ہو ابن آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بہت بات تو مسلمانوں سے پھر خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس کر دیا ہمر ابن آپ کو بھی چھوڑ دیا تو یہ کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اور ہماری بیٹی وہ ہمارے پاس تھے پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہو کے جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زینب رضی اللہ عنہ صادقہ نکاح پر ہی واپس لوٹا دیا نکاح ان نیا نکاح نے کیا صادقہ نکاح قائم رہتا ہے عام طور پہ یہ جو نکاح توڑنے والی مشینیں ہیں نا یہ معاشرے میں بڑی عام ہیں وہ غالباً ہندوستان کا ایک علاقہ ہے وہاں پر کسی دیوبندی امام نے امامت کروا دی اور اس ابتدا نے پڑھنے والے نواز ہمارے جنازہ کا واقعہ ہے تو وہ بریلوی سے یا شاید بریلوی امامت اس طرح کا کوئی چکر تھا تو ان کے جو بالٹی صاحب تھے انہوں نے خطفہ دے دیا کہ جس جس بندے نے اس کے پیچھے جرالا پڑا سب کے نکاح اٹھ گئے پھر کیا جی لینے لگ گئی نکاح پڑھوانے والوں کی موجود سال کی تو چل رہی ہو گئی میڈیا نے بھی اس بات کو کافی کوریج نہیں کہ یہ آج ایمانوں کی جہالت کا حال ہے تو اگر کوئی بندہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے تو نکاح قائم رہتا ہے نکاح ہی وہ کچا تند نہیں ہے کہ ایسے ہی ٹوٹ جائے بات بات سے امریک نے مسلمان نہیں تھے اللہ تعالی عنہ مسلمان تھی نکاح قائم رہا اور نبی کریم صلی اللہ صاحب جب وہ مسلمان ہو کے ہے اسی نکاح کا واپس ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ نکاح قائم رہتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے سورج ساہنا کے اندر یہ حکم نازل کیا ہے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جاتی ہے اس کا آمد کافر ہے تو ان کو کافروں کے پاس واپس نہ لوٹا ہو بلکہ ایسا کرو کہ جو حق محل کے خاندان اس کو دیا تھا نکاح کے نکاح کو اس کا حق محل کو واپس لوٹا ہو نکاح کو فصل کر دو تو یعنی اگر کوئی آدمی مرتاد ہو جاتا ہے یا فریق جین دو جین بھی کوئی ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تب نکاح ٹوٹتا نہیں ہے خود با خود ٹوٹتا ہاں اگر مسلمان مناسب سمجھے تو, تو اس نکاح کو توڑ مسلمان ہو گیا بی کو سلاف دے دے نکاح ٹوٹ جائے گا عورت مانگ ہو گیا وہ نکاح مسلمان کی عدالت مسلمان کا قاضی مسلمان حکمران مسلمان لوگ ان کا جس جستان کوئی بھی کسی بھی طبقے کا ہو وہ اس کو ختم کر سکتا ہے طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس کافر نے جو حق ہے اس کو دیا تھا وہ واپس لوٹایا جائے گا اس کے نکاح میں یہ اصول ہوتا ہے کہ عورت جب یہ خدا طلب کرتی ہے ادا کرنا پڑتا ہے تو خیر سات درمیان میں آ گئی تو اس کو ان شاء اللہ آگے تفصیل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا جائے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نادر کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے انہیں کہ اگر شیطان ان کو چلانے والے آداب کی طرف بلا رہے ہو پھر بھی اس کی پیاروی کریں گے اور جو اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ تمام تر معاملات کا انجام ہے اور جو کفر کرتا ہے اس کا کپر آپ کو نہ کرے ہماری طرف سے ان کا لوٹ کر آنا ہے پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں یقیناً اللہ تعالی سینوں والی باتوں کو بخوبی جانتا ہے ہم ان کو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر بالآخر ہم وہ سخت عذاب سے دو کریں گے اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں کہ الحمد للہ کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے بل نقصر یا نمون لیکن ان میں سے اکثر لا علم لوگ ہیں کہ جس اللہ کی زمین پر رہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے آگے پھر جھکتے ہیں للہ آسمان و زمین میں کچھ بھی ہے وہ سب اللہ حب المین کے لیے ہے ان اللہ حقب الغلی اللہ تعالی تعریف کیا گیا اور غلی ہے بے پرواہ اور اگر زمین کے اندر موجود سارے کے سارے درخت ان کی سلمے بنا لی جائیں اور جو سمندرا یہ سیاہی بن جائے بدھ ہو سدا کو افسر ہے اور یہ زمین پر جتنا بھی پانی ہے یہ سارا ختم ہو جائے جی ایسے سات مزید سمندر پیدا کیے جائیں درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور اللہ تعالی کلے ماک کو گرنا شمار کرنا اور لکھنا شروع کر دیا جائے ما کلیما اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے ان اللہ عزیز القین اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے ماں اللہ بٹ اللہ کا نب سے تمہیں پیدا کرنا اور پھر بھرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانا وہ بھی نہیں ہے جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا اور اس کو ہے جیسے ہی کائنات کا پیدا کرنا اور ہم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے کیا تُو نے دیکھا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کیا ہے ہر چیز مقرہ وقت تک چلتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور جس کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سارے معبود محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہاں سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے اللہ تعالی کشتیاں سمندر کے اندر ڈوب جائے پانی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کا آیا کو اس وقت بار ان شکور ان میں ہر خوب سبر کرنے والے اور خوب شکر کرنے والے آدمی کے لیے اور ان کوئی موجود آ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی طرح اوپر کی طرف اٹھتا ہے اس میں کہتے ہیں روباب جب وہ کی طرح کی موجیں ان کو ڈھانپتی ہیں تو تین الگ ہوتی ہیں اس وقت کا اللہ تعالی کو پکارتے ہیں فلگوا نہ اگر وقت طویل ہوں مختصر تو جب اللہ خعا کو نجات دے دیتا ہے وہ اس کی پر آ جاتے ہیں تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو میانہ نبی اختیار کرتے ہیں الداف کل قطار کپور ہماری آیات کا انکار کوئی لوگ کرتے ہیں جو صرف کافر کفر کرا لے اور بہت زیادہ غدار قسم کے لوگ ہیں یہ مشرقین کی یہ حالت تھی کہ جب وہ کسی بھی مصیبت میں پھنستے تو پھر خارش وقت اللہ کو پکارتے اور جب مصیبت سے نکل جاتے تو پھر اللہ کو بھول جاتے یہ مشرقین کی حالت تھی اس ان کی جن کو ہم دورے جاہلیت کے مشرق کہتے ہیں اور آج کا مشرق جب وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو یا علی برد کہ نہ جاتا ہے ان سے بھی زیادہ ماری ہوئی ہے وہ مصیبت میں پریشانی میں خالص پکارتے ہیں یہ مصیبت پریشانی میں کبھی کسی کو پکارتا ہے کبھی کسی کو پکارتا ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کو کفایت نہیں کرے گا نہ ہی کوئی موجود اولاد اپنے والدین کو کفایت کرے گی کسی کے بدلے کام نہیں آئے گا جس نے جو کیا ہوگا وہ اپنا کیا خود ٹوٹتے گا حق اللہ کا وعدہ ہے بلاس دنیا والا یا غبور لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی کو ہمیشہ غرور اور بہت زیادہ بازار یعنی شیطان وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے اس کا کام ہے کہ وہ انسانوں کو بہتاتا بھی چلاتا ہے لیکن خبردار ہو کے سنبھل کے رہنا کہیں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اندہ ہندوستان اِنَّ <الْمُسْحَا> یہ کچھ وقافی غیب ہیں جن کا اللہ ہمارا یہاں پر ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا آج کل لوگ بڑے غیر جانے کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ جدوگر لوگ غیب کی خبریں بتانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آج غیب کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی دلطی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کا بھی فرمان ہے سن غیب کی چابیاں پانچ چیزیں ہیں اللہ, جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا پھر آپ نے یہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے کوئی تھا اللہ تعالیٰ بارش کو نازتا ہے بارش کب نازل ہوگی کسی کو پتا نہیں بارش کے نزول کا کسی کو علم نہیں یک نما کی لڑ خام اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے مادہ کے رحم میں کیا ہے اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا یہ نہیں پتا کرنا ہے نقصان بھی بِأَيِّ دن سب کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کہاں پہ مرنا ہے قبیر اللہ, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب خبر والا ہے آج کل محکمہ موسمیات والے ہواؤں میں نمی کا تناسب دیکھ کر ہواؤں کا رخ دیکھ کر جو پیش گوئی کرتے ہیں کہ اتنے دنوں بعد پلا علاقے میں وہ بارش کا امکان ہے یا مسئلہ بناد ہو جائے گا وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے شک ہے زن اور زن علم نہیں ہوتا زن یہ علم نہیں ہوا کرتا ان لفظ کو نہیں ملنا شہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زن ہے یہ حق سے کی کفایت نہیں کرتا بارش کے ہونے کا علم یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرتا اسی طرح وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی رشن کے اندر کیا ہے آج کل وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کیا ہے الٹراساؤنڈ آج ہی یاد ہوا ہے لوگ قدیم منے سے قبل مسیح کے لوگ بھی ان کی تاریخ اٹھائیں ان اصیبا کی تو وہ بھی بتا دیتے تھے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ نار ہے یا مادہ ہے اور پھر اس کی عمر کتنی ہے نبض دیکھ کے بتا دیتے تھے آج بھی کئی اصیبہ ایسے ہیں جو صرف نبض دیکھتے ہیں وہ ایک ایک دن تک شمار کر کے بتا دیتے تو یہ بچہ یا بچی کا ہونا یہ مافل اور کا علم نہیں ہے یہ تو ایک بات ہے یا ایک وقت پھر اس کے اندر کتنی بیماریاں ہیں یا بالکل صحت مند ہے کسی کو نہیں پتا تو یہ ایک محض تکا اور اندازہ یا مضبوط انداز آپ اس کو کہہ لیں لگا لیا جاتا ہے تو یہ اس کا یہ ماننا ہے کہ گیس کا ایک علم لوگوں کے پاس آ گیا ہے نہیں یہ تو ایک معبولی سی بات ہے اور یہ تو بہت برسہ پہلے سے لوگ اس کے بارے میں اندازہ لگا لیا کرتے تھے لفظ دیکھنا تو بہت دور کیا ہے یہ بچے اور بچی کا اندازہ لوگ عورت کو دور سے دے کے لگا لیتے تھے ایسے سمجھدار اور دانا اردین بھی موجود تھے اب بھی موجود ہیں لوگ تو یہ ماں فل کا علم نہیں ہے لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مپاس کی وہ میں سے ایک چیز وہ آؤٹ ہو گئی ہے یہ بچہ اٹھتا ابھی تک محفوظ ہی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توقع ہمارے لے جاتا ہے